ان اللہ یک یخرون بیایا شیبا سات اب یہود کے وہی شیبا آ رہے ہیں جو آپ پڑھے ہیں کہ کفر بھی کرتے تھے قتل بھی کرتے تھے قتل کرتے تھے, قتل کرتے تھے یا نہیں تو آپ اس موقع کے اوپر وہ میرے شعر یاد کرنی چاہیے تو میں نے لکھوائے تھے نا کہ یہود کی کہانی قرآن کی زبانی بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی ایتو کے ساتھ مرض نمبر ایک لکھو یہود کے شباسات میں سے پہلی مرض ہے کفر کفر کرتے ہیں اللہ کی ایتوں کے ساتھ نمبر ایک بخت نبی یہ مرض نمبر کتنی اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو بابا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 مارتی ہم سے لوگ کہتے تھے جب طالبان کا سکوت تھا تو مجھے کہتے بول صاحب کیا وہ طالبان حق پہ نہیں تھے میں نے کہا حق پہ تھے پھر وہ جی کیوں شکا سکا گئے کیوں مر رہے ہیں میں نے کہا یہ یفرون نبی جو نبی حق پہ نہیں تھے وہ کبھی تو نبی ارکا کرتے تھے نبی جو کتال تھے وہ بادل پہ تھے تو یہ چیز تو اچھا ہی آ رہی ہے شاستے آ رہی پہ یہ کچھ مزار اسی پہ آیا کہ جو قتل ہو جائے شہید ہو جائے باقل پہ ہے اس نے مقام پا لیا مارگ نمبر دو لکھا ہے قتل کرتے ہیں نبیوں کے تینتالیس نبیوں کو قتل کر دیا جلالین میں بھی لکھا ہوا ہے تفسیر عثمانی میں بھی لکھا ہوا ہے تینتالیس نبیوں کو نا وہ ترون الین جا اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں سات انصاف کے ایک سو ستر علما کو قتل کیا لکھ لو بہوالا جلالیں کتنے کو جی ایک سو ستر علما کو قتل کیا اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں جو حکم کرتا ہے لوگوں میں تو ان کو زاب دردنا دی. یہ اشتہار تحقو ہے اس کو کہتے ہیں یہ کہ انجامی لکھو انجام یہود انجام یہود ہے اور یہ سیارہ تحکمیہ ہے تحکم کہتے ہیں ہنسی مذاق تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں تحقم کہ سیارہ تحکمیہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہے نہ وہ اپنی زد میں استعمال ہوتا ہے اپنے معنی میں نہیں استعمال ہو کہ اس میں اچھا اس کی مثال آسان ہوں آپ لوگ کھیل رہے ہیں پڑھ نہیں رہے آپ لوگ کھیل رہے پڑھ نہیں رہے اور میں آپ کو دیکھ کے کھیلو. تو آپ کھیلنا شروع کر دیتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں میں نے تو کہا کھیلو کھیلو تو آپ کو چاہیے چھلانگے لگانا شروع کر دیتے ہیں. جی دی? استاد جو کہہ رہا ہے کھیلو تو تمہیں چاہیے چھلانگے لگ دوہارا کہتا ہوں سمجھ جاتے ہو کہ یہاں کھیلو کا لب کس معنی میں لیا ہے <laughs> لفظ کو آپ اپنی زید میں استعمال کرو اس کا نام کیا ہے اشتارہ تحق ایک خوش خوشخبری ہوتی ہے نا اس کے اندر مذاق ہوتی ہے تو یہ بشیر ایک لفظ ہے اس کا میں نے کیا ہے خبری دے لیکن اپنے معنی میں استعمال ہے یا انضر کے معنی میں استعمال ہے انضر ڈرا خبری دے دو ان کو ذات درد نہ مطلب یہ کہ ڈراؤ ہم بھی خوش خبری کہتے ہیں کیا کہ کوئی ساتھی کھیل رہے ہوں تو اس سات یقم آ جائے نا نظر آئے تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں خوش ہو جاؤ ساد آ رہا ہے خوش ہو جاؤ ہاں خوش ہو جائے. یا در جاؤ یا ڈر جاؤ وہ کہتے نہیں رہے ہاں ہاں خوش تھی سادھ آ رہا ہے تو یہ بھائی نام نہیں کہتے ہیں خوش کبھی تو آپ دردناک کی بلا کلینا بے یہ انجام یہود لکھا ہے اچھا جی اب الاجی نہ ازالہ شتا ہے ازالہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یہود ان سارا ہے نا یہ ہسپتالیں بھی بناتے ہیں یا نہیں بناتے یہود ان سارا ہسپتال بناتے ہیں غریبوں کی امداد بھی کرتے ہیں اور ان کے رفائی ادارے بھی ہیں کیا کہتے ہیں ان بھوت کو ہاں این جی او ہے ترقی لوگ ایسے بدے ہوتے ہیں تو ان کے رفایتی ادارے بھی ہیں ہسپتال بھی ہیں تو کیا ان کو ثواب نہیں ملے گا لوگوں کی ہمدردی کرتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ جب تک ایمان نہ ہو ثواب نہیں ملتا دنیا میں لوگ واہ واہ کر لیں گے اللہ کے نزدیک کوئی ثواب نہیں ہے یہ اظہار شبو فرما یہی لوگ ہیں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 الحم تر نصیب عمر کتاب یہ تتیما تقبی ہے یہود ہے پہلے یہود کی کباط بیان ہو رہی ہیں یہ تتیما ہے تتیما تکبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گائے گائے تشریف لے جاتے تھے یہود کے مدرسوں کی طرف مدینے کے ساتھ یہودی آباد تھے یا نہیں تو ان کے مدرسے بھی تھے سمجھے جی تھا ایک مدرسہ تھا اس کو بیت کہتے تھے حضور وہاں تشریف لے گئے وہاں بلا پڑھا رہے تھے ان کے تو آپ نے فرمایا بھی تم جو پڑھا رہے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہو یا کچھ اور پڑھاتے ہو کہیں لے دے ہم ابراہیم علیہ السلام طریقے پہ یہودی نے کا موجود نے تھا تو آپ کیسے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے ہم بھی یہودی ہیں ابراہیم علیہ السلام کیا دے یہودی تھے حضور نے فرما تو لو تو لاؤ تو, تو فیصلہ کرے گی کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے یہودی تھے یا ہنیف مسلم تھے لیکن وہ تورات توانے سے انکار کر جہیری پیری کرتے یہ وہی ہے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 ایک حصہ تو راک کا پکارے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف یہی تورات کی طرف تاکہ فیصلہ کرے وہ کتاب ان کے درمیان پھر پھر جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے وہ مورزون وہ ہیں ہی آدھی اے کرنے کے یہاں مورزون کا معنی کیا ہے آدھی ہیں اعراج کرنے کے عادت ان کی اراد ہے تو دیکھو کتاب نہیں لے تو کیونکہ اس کے اندر تو ان کی غلطی ثابت ہو جاتی ذالک کا انم سبب بے یہ اراض کیوں کرتے ہیں دراصل ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم دو ذات میں پہلے تو جائیں گے نہیں بخشے بخشائے ہیں نہ واہ با اگر دل گئے بھی سی دو میں تو صرف کتنے دن جائیں گے چالیس دنوں بچھڑے کی عبادت کی اور بعض لوگ یہ کہتے تھے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 ان من کسوں نے ماں سے مراد کیا ہے من گڑت سے بے سند باتیں دکھے میں ڈالا ان کو ان کے مذہب کے اندر ان من گڑت کسوں نے کہ کانو یب کر ان جو کیا گڑتے ہیں دا. کیا گھڑ لیا جی وہ جی شاہ باز کر اندر بھی دھمال کھیلتا تھا دھمال کھیلتے ہیں ابھی شاہباز کلندر کا میل تھا ہم گئے دیکھا بہت لوگ آ رہے تھے پندرہ سولہ سترہ شاہ بان کی جمعہ تھا ابھی جمع آپ کا تو کہتے شاہباز کلندر بھی ناچتا تھا کیا دھمال کھیلتے ہیں ایسے ناچتے ہیں وہ ناچتا تھا جھوٹا کسا حضرت عثمان مربندی بڑے بزرگ گزرے شاہباز کلندر تو شیطان نے ان کے دل میں بٹھا دیا کہ جھوٹا قصا بنایا کہ وہ بھی دھمال کھیلتا تھا اب یہ مرد بھی آتے ہیں ناچتے ہیں گو گرو ہوتے ہیں پاؤں کے اندر عورتیں بھی ناچتی ہیں دھمال کھیلتے ہیں سمجھے اور اس کو نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ شاہ کلندر کر کے دربار پہ دھمال کھیلو ناچو پاکن پاک بیسٹی ویسٹی جنت کرتے منت مان کے آتے ہیں میں ڈالا ان کے مذہب کے اندر ان من گھڑک کے سنے جن کو کرتے ہیں وہ قے فائدہ جمال تخویف اخروی بس کیا حال ہوگا جب جمع کریں گے ہم ان کو ایسے دن میں لام منفی ہے ایسے دن میں کہ نہیں کوئی شاک کے اندر قیامت کا دن اور پورا دیا جائے گا ہر نفس ماں کا سبق ماں کا سبق سے پہلے کیا معذوب ہو بتائیے ہاں جگا ماں کا سبق اپنے کسب کا بدلا اور وہ نہیں کیے جائے ملک تو تل ملک امن دشا اس میں بھی رد ہے ابو ہر شلکما کابیز تو جو کہتا ہے کہ ان بادشاہوں نے ہمیں کیا دیے نگرانی دیے دنیا دیے اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو چین لیں گے کیا پتا ان بادشاہوں کی بات سہی بھی باقی رہتی ہے یا نہیں رہتی یہ سب طرف خدا کے قبضے میں ہے ہاں دیکھ لوگے گے گجرسے کے بعد یہ کئی رو کسرا کے تاج و تخت مسلمان ہو گئے قدموں میں ہوں گے پامال ہوں گے روند رہیں گے سمجھی بات یا نہیں دیکھو قلّلہ عما کا عنوان دیکھ لو جی بشارت غلبہ مومنین بشارت غلبہ مومنین مومنین کے غلبے کی بشارت دی گئی دعا کے عنوان میں بشارت غلبہ مومنین ہے اور ذکر توحید ہے تیسری بات اللہم مالک الملک آپ اعلان فرما دیجئے میرے محبوب اے تو یہ تو ہے مالک سلطنت کا توت الملک کا منتشا دیتا ہے تو سلطنت جس کو چاہتا ہے تنزل منتشا اور کھینچ لیتا ہے تو سلطنت کو جس سے چاہتا ہے ایک دن بادشاہ ہوتے ہیں دوسرے دن جیل میں چلے جاتے ہیں اور تو, تو ہی زمنتشاہ عزت دیتا ہے تو جس کو چاہتا ہے زریر کرتا ہے جس کو کہتا ہے تیرے ہی قبض قدرت کے اندر ہیں تمام بھلائی اب یہاں یاد ہے مراد کا ہے قبضہ قدرت یا خود ہاتھ قبضہ قدرت تیرے قبضے قدرت میں سب بلائی بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے داخل کرتا ہے تو رات کو دن کے اندر آج کل رات جو ہے دن میں داخل ہو رہی ہے رات کچھ بڑھ نہیں رہی رات جو بڑھ رہی ہے تو دن میں داخل نہیں ہو رہی ہاں دن کے حصے کے اندر پتول جنا اور داخل کرتا ہے کہ اس کو دن کو رات کے اندر جب دن بڑھتے ہیں رات کا کہیں سڑے لیتے ہیں تخر جو ریا مرن زندہ نکالتا ہے تو زندہ کو مردہ سے زندہ کو مردہ سے نکالنے کے دو معنی ہیں یہ انڈا آپ کے سامنے انڈا مرغی کا یہ کیا ہے مردہ ہے اس سے بچتا نکلتا ہے کیا ہے زندہ ہے آپ دانا ڈالتے ہو کس کے اندر زمین کے اندر دانا کیا ہوتا ہے وہ مردانی ہوتا آپ اس سے جو پیدا اگتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ زندہ ہے کہ پودے کو مردہ نہ کہا کرو پودا اگر مردہ ہو تو ایک جگہ پہ ہو یہ بڑھتا نہیں جاتا جو بڑھ رہا ہے وہ کیا ہے زندہ ہے فرق یہ ہے کہ آپ کے اندر روح انسانی ہے اس کے اندر روح نبات ہے کیا آ, تو یہ کبھی ان کو مردہ نہ کہا کرو یہ کیا ہے زندہ ہے جو بڑھ رہا ہے وہ زندہ ہے تو میرے عزیز یہ مردہ سے کیا نکلا زندہ اور دوسرا معنی کیا ہے نکالتا ہے تو زندہ کو کس سے مردہ سے اے آزار کون تھا آزار مردا نہیں تھا, کافر تھا. کا پھر تھا اس سے ابراہیم علیہ السلام کیا نکلے زندہ نکلے انہیں باپ کافر ہے بیٹا کیا ہے نبی ہے نکالتا ہے زندہ بچہ آگے نکالتا ہے تو مردے کو کیس سے زندہ ہے وہ زندہ سے مردہ نکلا وہی برق. پہلے انڈے سے بچہ پیدا ہوتا تھا مرغی سے کیا نکلا مرغی کیا ہے جی زندہ اسے کیا نکلا مردہ نکلا آپ سے لطفا پیدا ہوتا ہے کیا آپ کیا ہیں وہ زندہ ہے نا لطفا آپ سے نکلا ایک ہے مردہ ہے پھر مردے سے زندہ نکال پھر انسان ہوا دوسرا وہی ہے کہ نکالتا ہے تو مردے کو زندہ سے حضرت نوح علیہ السلام کیا تھے وہ زندہ تھے نا مومنٹ ہے نبیت تھے ان سے کیا نکلا مردہ نکلا کافی کہنا اور ریز دیتا ہے تو جس کو کہتا ہے بغیر کس کے حساب کے میرے عزیز قل لاہم غور کرو آپ فرما دیجئے اللہ مالک الملک یہ سب اوصاف ہیں نا اللہ تعالی کے ٹھیک ہے نا اب آخر میں لکھ لو ایک جہا جاتی کیا یہ دعا ہے میری حاجت کو پورا کار ایک کرا جاتی اے اللہ میری حاجت کو پورا کر یہ مقصود بن ندا ہے پہلے منازع کے اوصاف تھے یہ مقصود بن ندا اک جحاجاتی تحض المو من الفری نہ لکھو جی نہ ان موالا القفار کافروں کے ساتھ دلی دوستی نہ لگاؤ انہ یو ان موالات ان موالا تلکفا میرے عزیز ہاشے پہ لکھ لو تعلقات کفار چار قسم ہے تعلقات کفار چار قسم ہے نمبر ایک موالات تعلقات کفار چار قسم ہے نمبر ایک کیا ہے جی موالات کیوں نہ دلی دوستی نمبر دو مدارات نمبر دو کیا ہے مدارات کا منہ ظاہری کی او بھگت کر لیا خلاق سے مل لیا منہ خوش کر کے مل لیا مدارات ہے تیسرا ہے مباسات ہمدردی ہمدردی یہ ہے کہ کوئی کافر مر رہا ہے اس کا علاج کراؤ زخمی ہے ایزمچ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 تو ہر بھی کفار کے ساتھ کسی کے قسم کا تعلق جائز نہیں نہ مبالاز مو... نہ جائز ہے دلی دوستی نہ مدارات جائز ہے زہر فلکوسی نہ مواسات جائز ہے ہر بھی کافر جائیں ملے پتھر اٹھا کے مارو اس کے سر پہ ہم دردی کرو گے ہاں؟ مار رہا ہے سڑک کے اوپر چوری مار کے اس کو زوے کر دو کو سمجھے ہر بھی کافروں کے ساتھ کوئی نہیں مسئلہ ہے مباحثہ کوئی ہم دل. معاملہ بھی ان کے ساتھ نہ کرو مثال اور وہ ہتھیار آپ سے خرید کرنا چاہے ہمیں ہتھیار دو پیسے دیتے ہتھیار ان کو نہ دو ہتھیار دو گے تو طاقتور بن جائیں جی. گے اس وقت کا معاملہ نہ کرو اور یہی معاملات مرزائیوں کے ساتھ بھی نہیں کرنے وہ بھی مرتاد ہے مرزائی سمجھے جی کیا باقی ہیں یہ ذمی کافر کون ہیں جی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 تو ان کے ساتھ موالات جائز نہیں ہے دلی دوست مسلمانوں کے ساتھ لگاؤ باقی مدارات مواسات معاملات جائز ہیں زندگی کافروں کے ساتھ اور مسالے کے ساتھ حربیوں کے ساتھ کوئی جائز نہیں ہے یہ لکھ لیا جی ان نہ ان موالات نہ بنائے مومن کافروں کو دلی دوست اولیاء کا مانا دلی دوست نہ بنائے مومن کافروں کو دلی دوست سوائے مومنین کے مومنین کے ساتھ سر بیاری لگاؤ وہ میفرال ہے اور جس شخص نے کیا یہ کام کافروں کے ساتھ دلی دوستی لگائی پس نہیں وہ مین اللہ اللہ کی دوستی سے مین اللہ سر میں بلایا اللہ یہاں بلایا کیا دور پہ پر نہیں وہ اللہ کی دوستی سے فی شاہ کسی کھاتے میں بس نہیں وہ اللہ کی دوستی سے کسی شاعر کے اندر اللہ انتہ کو میں نم تو کاجازات مدارات باک ضرورت جہاں لکھ لو اجازات مدارات بکتے ضرورت مدارات کی اجازت ہے بوقت ضرورت مدارات مانا پوشغل کی کیا خوش کی آپ ایسی جگہ کے اندر رہتے ہیں کہ امریکہ برطانیہ جادری ملادمت کرنے کے لیے یا پاکستان کے اندر آپ ایسی جگہ کے اندر رہتے ہیں جہاں بڑا بڑا افسر جو ہے کوئی مرزا ہے یا اس قسم کا ہے ہاں کافر قسم کا ہے تو آدمی مجبور ہوتا ہے تو وہاں ظاہری خوش کی کر سکتا ہے کیا ظاہری خوش فلکی وہی ہے کہ کافر سلام تو نہیں کیا جاتا نا ہاں پھر پھر بوٹ تمہارے ایک بوٹ کو دوسرے کے ساتھ ایسے کرو ہوں سلام کی بجائے کہتے ہیں نا ایسے؟ کیا بلا کہتے ہیں اس کو سلوٹ کر لو یا سلام کہنے تھا سلام تیزی شان دو علح نہ کہو یا علح بھی نکل جائے تو دل میں ارادہ کرو فرشتوں گا کیا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 اندیشہ کرو تم ان سے کبھی اندیشہ ایک معنی تو یہ ہے مگر یہ کہ اندیشہ کرو تم ان سے کبھی اندیشہ یا دوسرا معنی یہ کہ بچاؤ کرو تم ان سے کسی قسم کا بچاؤ یہ دونوں معنی ہیں تو اس کے نیچے عنوان کا لکھا ہے یہ اجازت مدارا اور ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ اپنے جاس سے اور اللہ کی طرف ہے لوٹنا ایک اور تھوڑا سا ہاشہ لکھ لو ظاہری وضاقتہ یہ تمہارے کام آئے گی ظاہری وضاقتہ قلبی بھی کی ترجمان ہوتی ہے ظاہری وضاقتہ قلبی بھی کی ترجمان ہوتی ہے بھئی ظاہری وضاقتہ کیا ہے ڈاڑی مڈالی کیا پتلون پہن لی وہ شرٹ ہوتا ہے نا وہ شرٹ پہن لیا اور انگریزی بولنے میں فخریہ طور پہ انگریزی بولی کیا فخریہ طور پہ انگریزی بولنے شروع کر دی تاکہ پتہ چلے یہ ملہ بھی انگریزی جانتا ہے می انگریزی فخریہ بولتے ہیں تو ظاہری وضاحت یہی ہے داڑھی مڈالو لباس انگریزی پہن لو انگریزی اصطلاحات زبان سے نکالو فکریہ طور پہ مولانا فرماتے ہیں یہ کس کی قلبی بھی کی ترجمان ہوتی ہے کہ تمہارے دل میں بھی عیسائیوں کی محبت ہے یہ خیال کرو بازی مڑاتے ہیں کہتے ہیں بھی ڈاڑی میں دین رکھا ہوا ہے فلانا جی بڑا بزرگ ہے پہلی پہلی سخت میں آ بیٹھتا ہے ہمیں چندہ بھی دیتا ہے بڑا بزرگ ہے لیکن ڈاڑی بھی رو ہے پترون بھی پہنتا ہے ٹی وی بھی, بھی دیکھتا ہے بڑا بزرگ چالکا ہے ظاہری وضا کرتا کل بھی کی ترجمان ہوتی ہے مولانا ادریس صاحب کی مار فل قرآن ہے لکھ لو جلد اول صفحہ چار سو اکہتر یہ حوالہ ہے تو آپ اپنے گھروں کے اندر بیٹوں کے اندر آج آحج کر لو اس قسم کا کہ ہم اولاد پہ بھی کنٹرول کریں گے انگریز نہیں بننے دیں گے زہری وضاکہ کے لحاظ سے اپنے اصطلاحات عربی بولو کیا انگریز اصطلاحات بولتے ہو جیسے کچھ کہتے کہ میں کزن ہوں میں کزن ہوں یعنی میں ہجڑا ہوں میں ہرڑا ہوں کزن کا مانا میسل ہے عورت کی طرح میسلزان ہو جیسے کچھ کزن ہوں شوق سے کہتے ہیں جی انگریز بچتے ہیں انگریزی بولتے ہیں اچھا جی یہ سمجھا جی ان باتوں کو میرے عزیز یاد رکھو دین پہ عمل کرنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے انگریزوں سے کوئی چیز پڑھ گو دل کے اندر سیاہی پیدا ہوگی کل تو خوفی فی ہے تم یہاں پہنچ گئے جی یہ زجر ہے اور بیان علم لکھو زجر اور بیان علم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 آسمان و زمین کے ہر چیز کو اللہ جانتا ہے تعمیم ہے جانتا ہے جو کوئی آسمانوں میں جو کوئی زمین میں اور اللہ تعالی ہر چیز پہ قدرت ہے یہ بیان قدرت پہلے بیان علم تھا اب کیا ہے بیان قدرت ہے واللہ اللہ کل الشین قدیم یوم جدید کل نفس تخویب روی اس پر تذکرہ کرو تم اس دن کا کہ پائے گا ہر نفس ماں علت من خیر محضرا اس کو کہ عمل کیا خیر سے حاضر جو نیک مال کیا ان کو بھی کیا پائے گا حاضر بھائی با موصولہ ہے عاملت من خیر سیلا موصول سیلا مغول پہلا بنے گا اور محضر کیا بنے گا مغول خیر کو بھی حاضر پائے گا پائے گا ہر نفس ان امال کو جو کیے خیر سے حاضر وما املت من سوئن موہذرا ما املت کا پڑے گا پہلے ما املت پہ سمجھی بات لیکن اس کا ثانی موہذرا مذکور تھا اس کا کیا ہے معذوف ہے آگے لکھ لو موہذرا وما املت من سوئن کے بعد موہذرا معذوف محضرح ہے اور پائے گا ان آمال کو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 بین ہو اور درمیان اس عمل کے بین حاضم کا مرضی کون ہے نفس اور بین اس کا مرضی کون ہے برا عمل تمنا کرے گا کاش کے تائی درمیان اس کے اور درمیان برے عمل کے امدم بعیدہ مسافت ہو دور بھائی حزرک مل اور ڈرات ہے تم کو اللہ تعالیٰ اپنی سے اور اللہ تعالیٰ مہربان اساتذ بند ہو گیا